وہ قربانی نہیں ہوگی گوشت ہے وہ گوشت حلال طیب ہے آپ اس کو کھائیں کسی کی بھی نیت جو ہے وہ قربانی یا عقیقہ اس قسم کی ہونی چاہیے کسی کی نیت اگر گوشت حاصل کرنے کی ہو تو کسی کی قربانی میں نہیں ہوگی اگر مشترکہ ہو کسی کی بھی نہیں ہوگی